والدنی لن سمن کل اور بے شک ہم نے اس پرانے پاک میں لوگوں کے لیے ہر ہر مثال کھول کھول کر بیان کی وہ کانل انسانوں اکثر شعین لا تمام چیزوں سے زیادہ انسان جھگڑا لو ہے جھگڑا کرنے والا ہے وما منع النَّاسَ منسو يُؤْمِنُوا از جَاءَهُمُ خدا آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی وہ رَبَّهُمْ رب اور کس چیز نے اس سے روکا کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگتے یعنی جب ہدایت آگئی تو اللہ کی بارگاہ میں ایمان لانے اور استغفار کرنے سے لوگوں کو کس چیز نے روکا اللہ مگر ان سنت الگ یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے او یا قبول یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے ومان سلین اللہ مبشرین و منظرین ہم رسولوں کو خوشخبری سنانے کے لئے اور در سنانے کے لیے بھیجتے ہیں یوجاد کا فروب الباطل اور کافر لوگ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں یعنی باطل کی حمایت کر کے باطل کو آگے لاتے ہیں اور باطل کے لیے جھگڑا کرتے ہیں لِيُدْ حِدُو بِهِ الْحَقَّ تاکہ وہ حق کو مٹا دیں اس لیے وہ کوششیں کرتے ہیں وہ تخزو آیاتی اور انہوں نے میری آیتوں کو ما انو اور جو انہیں ڈرایا گیا ان نصیتوں کو حضو ون انہوں نے مذاق بنا لیا اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں ربی آیات بھی اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ اس کے رب کی آیتیں اسے یاد دلائی جائیں فدانہ تو اس سے وہ اعراض کر لے وہ نس یما قد نمت يداهم اور گناہ کرے اور پھر گناہوں کو بھول جائے جو گناہ اس نے آگے بھیجے بزرگان دین فرماتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی قبول فرمائے کیونکہ نیکی لکھی اس وقت جائے گی جب قبول ہوگی اور فرمائے گناہ کر کے مت بھولو کہ گناہ تو لکھ دیا گیا اب اس کی مٹانے کی فکر کرو کہ ایسے نیک امال اختیار کرو اتنا رو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ ناما اعمال سے یہ گناہ مٹ جائے انوکنا اکنف بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے تاکہ وہ اس کلام کو نہ سمجھ سکیں یہ پردے اس لیے لگائے گئے کہ ان کے کفر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا نہیں وقرا اور ان کے کانوں میں روئی ہے یہ اللہ کے کلام کو سن کر سمجھتے نہیں اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ فلائی یاد ادن ابدا ہرگز وہ اس وقت کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے مراد یہ ہے کہ بندے کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا اگر کوئی ہدایت پر نہیں آتا تو وہ اپنے حوصلوں کو پس نہ کرے اور اس بات کا یقین رکھے کہ ہدایت دینے والا اللہ تعالی ہے مجھے دعوت دینے اور کوشش کرنے کا ثواب ملے گا اور یہ کوشش مجھے جنت میں لے جائے گی اور رب کل غفور رحما آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے لو یو آخو ہو اگر اللہ تعالی ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ فرما دے لاجال لہم العب ضرور اللہ تعالی ان کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا لیکن اللہ تعالی ڈھیل دیتا ہے فوراً پکڑ نہیں فرماتا بل مئ دن بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے ایک وعدے کا وقت ہے اس وقت تک ڈھیل ہے لندون مئ وہ ہرگز اللہ کے مقابلے میں کوئی پنا نہیں پائیں گے تلکل قرآن ہو یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا لما وال جب انہوں نے ظلم کیا گناہ کیے وجہ مئا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا اس وقت تک ڈھیل ملی پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا